کے سو, سو, سو شریف <مدوس> yeah. میں سے ابھی تک کے درست تین اولاد ستانوے اور درست کے تعداد ہے ہمارے آسمان روشنا میں سے لطیف چل جلال جلالہ کے فیوز و برکات کے سلسلے میں, سلچلے میں اس سلسلے میں یہ تیسرا رس ہے اس سلسلے میں جو ہے نو کتاب جس سے بندہ کے ناول عملوں کو پیش کروں جو حضاد ذکر لکھا ہے عمل پیران اخوانیہ یہ صوفی عالم سنت والجماعت کے صوفی بزرگوں کے ایک جماعت ہے یہ خاندانی سمجھو انہوں نے ایک عمل اپنے تجربات کے حوالے سے ذکر کیا ہے تو ہمارے پیران اخوانیہ کا یہ ہے کہ واسے ہر مہم میں دینی و دنیاوی کہتے ہیں دینی دنیاوی جو بھی آپ کے لیے مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ان کے لیے جو ہے ہر قسم کے جو ہے واسطے ہر قسم کے دینی و دنیاوی کے آپ خالی جگہ میں ہیں، یعنی حلود میں حلود میں بیٹھ کر سولہ ہزار تین سو اکتالیس بار پڑھے انسان جو ہے میں بیٹھ کر ہاں جی سولہ ہزار تین سو اکتالیس بار پڑھیں تو لکھائے اپنی مراد کو پہنچیں تو پھر آپ کا جو مقصد حل ہو جا گیا گیا آپ کے جو بھی دینی دنیاوی مشکلات ہے پریشانی ہیں وہ حل ہو جائے گا یہ حرض سلمانی کی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو چوبن پہ مزید اسی کتاب کے جو ہے ناٹوان محتاط جو حلماتے ہیں اور اگر اس اس مقدس کے نقش کو اور چارخانوں میں اس کا نقش جو ہے لکھ کر اپنے پاس رکھے تو مقاصد دارین دنیا بھارت کے حاصل ہوں گے اس کا نقش بھی جو ہے یہاں پر ہے نقش یہ ہے حضر سلمانی کے سفر نمبر 154 سو اس کا نقش ہے ہاں جی اور نقش جو ہے اس کا آپ جو ہے اگر خود سے بنا بند اس کا جو ہے کاپی آپ لوگوں کو بھیجوں گا اگر کسی کو ضرورت پڑی تو وہ یوں بنا سکتے ہیں آپ کاپی کا پہ جو چار خانہ بنا دیں ایک بربر شکل بنائیں اس میں جو ہے دائیں سے بائیں طرف چار ہاتھ کھینچیں اور اوپر سے نیچے اسے چار برابر حصوں میں تاثیم کریں یعنی کیوں سے اوپر سے نیچے چار سے چار خانہ دائیں سے بائیں چار خانہ تو کل یہ سولہ خانے بن جائیں گے تو اس میں جو ہے دائیں طرف سے سب سے پہلے جو پہلے سطر میں سب سے پہلے سطر میں شروع میں چھ سے لکھیں اوپر کھانے سے اوپر پھر پھر جو ہے دائیں خانے میں سب سے پہلے کھانے میں لائن میں دائیں سے بائیں چھ پہلے خانے میں, میں، چھ لکھے پھر انتیس لکھے پھر اکاسی لکھے پھر تیرہ لکھے تو یہ چار خانے ہو گئے پھر اس کے بعد دوسرے خانے میں پھر نیچے آ پھر اسی پورے لائن میں بیاسی چھ کے نیچے بیاسی اور پھر بارہ پھر آگے سات پھر آگے اٹھائیس پھر بیاسی کے نیچے جو ہے تیسرے خانے میں گیارہ پھر آگے ایک کا مسیح سیونٹی نائن پھر ایک پھر آٹھ پھر آخر میں جو ہے اس میں لطیف کو لکھنا ہے اس میں جو ہے لام توے اور یا فا ہاں یہ لطیف کے اوبر پھر لوگ ساتھ ہی لام والے خانے میں لام کے ساتھ تیس اور ٹھے کے ساتھ نو اور یا کے ساتھ دس اور پھاغ کے ساتھ اسی تو یہ چار خانہ بن جائے گا فرماتے ہیں یہ نقش سلمانی میں ہے یہ نقش جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں تو فرماتے ہیں اس میں بھی بڑی برکت ہے دنیاوی وفرت کے آپ کے نیک مقاصد حل ہوں گے اس کے بعد کچھ وضاعت جو ہے کتاب ایک سیر الاد سے ہی یا کتاب آسلم عربی میں ہے عیسے بندی نے عربی سے تجمہ کر کے لیا ہے اور اس فرمات نوا جو ہے فیض برکات یہ فرماتے ہیں جو اس اسم مقدس کو کسرت سے پڑھتا رہے کثرت سے پڑھتا رہے تو اس کے تمام کاموں میں اللہ تعالی کا خاص لطف و شوقت شامل حال رہے گا فرماتے ہیں جو آدمی اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو اس کے جو ہے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کا خاص لطفت حاصل ہوگا وسعت پائے گا اور یہ جو ہے برکات کتاب ایک دعوت کے صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ پہ نمبر دس جوش بیمار ہو اور اس اسم کی کثرت سے تلاوت جو اسے اس بیماری سے آسانی سے نجات دلائے گا یہ بھی سی کتاب ایک سیر دعوت کی صفا نمبر تین سو ہے یہ بھی یقینی بہت انسان بیمار ہو جاتے ہیں اس کے لکھا بہترین نسخہ دے دیا پر جو شاید سخت بیمار ہو اس اسم کی کثرت سے تلاوت کثرت سے پڑھتے رہیں تو اسے اس بیماری سے آسانی سے نجات دلائے گا اللہ تعالیٰ یہ بھی اسی کتاب دعوت کے سبھا نمبر تین سو اٹھارہ پہ اور گیارہواں برکات جو حکمتیں جو شخص کسی بادشاہ کے ہاتھوں مغلوب و مقور ہو بادشاہ جو اس پر مسلط تھے بیچارے کو پریشان کیا ہوا ہے اور شخص تکلیف میں ہو ہاں یا جیل میں ہو یا دشمن کے ہاتھوں میں اثیر ہو اور یہ شخص اس حصے مقدس یا لطیف کو کثرت سے پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان مشکلات سے بآسانی نجات دلائے گا ہاں یہ بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں اسم کی پریشانیاں آتے رہتے ہیں تو یہ اس میں بہت بڑی برکت ہے اور اس کا حوالہ بھی سیل و دعوت کے سوا نمبر تین سو اٹھارہ ہے بارہواں اس سے مقدس کو انتہائی مشکل اوقات اور پریشانی اور تکالیف کے مواقع پر کثرت سے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 اور جہاں بھی محسوس کر رہا ہو اسی ذکر اسی ذکر کے دوران ہی اللہ اس سے ان مشکلات کو ظاہر کر دیتا ہے یعنی کوئی تکلیف ہو کسی کو ہاں جسم میں کہیں بھی ذمہ دے جسم کو پڑھتے پڑھتے جو اللہ تعالیٰ اس کو آرام دے گا یہ بھی جو کتاب ایک سیر و دعوت کی صفحہ نمبر تین پہ نمبر تیرہ اس اسم کے, اس اس یعنی کے انگوٹھی پر, پر اس کے نگینے پر نقش کریں یعنی لکھیں اس وقت جب چاند شرف میں ہو جی جہاں تم چاند شرف سے مرادی ہے تب تیرہ چودہ ان حیام میں یعنی اس کو چاند کے ٹوٹنا شروع ہونے سے پہن لے اور تکالیف کا شکار شخص انگوٹھی کو لے تو وہ اللہ کے اور جو ہے اجابت کو ضرور پا لے گا یعنی ضرور اس کا مشکل حل ہوگا اور پریشانیاں دور ہوں گے یہ بھی جو ہے ایک شیر و کے سو نمبر تین سو اٹھارہ پہ اس میں اللطیف کا نقش و مربع ہاں جس کتاب اکشر دعوت کی صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ پہ ہے وہ بھی اسی طرح جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہر عادات میں تھوڑا سا فرق میں لکھنے میں اس میں جو ہے اس میں بھی چار خانہ ہے ہاں جی سے بائیں بھی چار خانے پیچے بھی چار خانے کل سولہ خانے بنیں گے مربع شکل کا اس میں پہلے جو ہے پہلے سطر میں چار خانہ ہے اس میں پہلے خانے میں لام دوسرے میں توات تیسرے میں یا چوتھے میں فا خانہ ہو گیا پھر تیسرے لائن میں سات اور اٹھائیس بیاسی اور بارہ تیسرے لائن میں دائیں سے بائیں یہ سب دائیں بائیں لکھنا ہے تیسرے لائن میں تیرہ چوتھے لائن میں جو ہے اوپر سے نیچے آخری چوتھے لائن میں یہاں پر کاش کو ساد لے انگوٹھی پر ہاں نقش کریں کوئی شخص تو ہم انگوٹھی کو پہن لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات پریشانیوں سے دور کرے گا اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے تو یہ کتاب یس مقدس کے یہ بارہ تیرہ نقط بند کو جو ملا ہے وہ آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا ہے تو اس اس مقدس اللہیب اللہ تیب جل جلال کے یہ چند محدود فیوز و برکات جو یہاں ان لکھا نے یہ اس اس مقدس کے لامحدود فیوز و برکات میں سے ایک قطرہ ہے اس عسم مقدس کے فیوز و برکات حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں یا اس کے آگاہ کرنے سے اس کے مقرب بندے اپنے اپنے مراتب و مقامات کے مطابق جانتے ہیں کیونکہ اللہ اللطیف کے الطاف میں جس طرح باقی صفات میں اطلاق ہے ہاں کا کوئی حد و دو نہیں ہے اس سبحد میں بھی اللہ اللہ جو ہے الطاف مطلقہ کا مالک ہے اس سبحد میں بھی اور لطف ملدغہ کا مالک ہے اور ملدق الطاف سے وہ زد موصوب ہے لہذا جو ہم یہ چند سے بات چند خصوصیات چند فیضات ذکر کر کے ہم سوچیں بس اللہ کے مقدس کا یہی فوزات نہ ایسا ہرگز نہیں ہے یہ میرے پر بھی کتابیں بھی چند محدود کتابیں تھیں انہیں صرف رہنمائی کے لے کہ آسما کے اس طرح فیضات ہوتے ہیں باقی آپ خود متعلق ہیں کتابیں ڈھونڈیں بہت سے بزرگ اولیاء کرام نعمۃ اسلامائی کے جو ہے انہوں نے آسماء الحسنہ کی شرح میں کتابیں لکھیں ان میں سے کے کی فوائضات بھی ملتی ہیں ان آسما کے آثار فوضات برکات ملتی ہیں ہاں جی صرف میں نے رہنمائی کے طور پر لکھا ہے اور میرا موسم یہ ہے کہ ہم ان آسما الحسنہ کے معنی مفہوم کو سمجھیں قرآن سے ان آسما کو پہنچائے تو ہمیں اس کو جانیں پھر اللہ تعالیٰ کے اسما کی, کی معرفت حقد میں اللہ تعالیٰ کے صفات کی معرفت ہے کہ وہ اللہ جس کے سامنے میں سرزاریس ہوں وہ کتنا عظیم اللہ ہے ہاں جی اور اس طرح عظمت کے ادراک سے ہمیں اللہ کی بندگی کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہمیں بندگی کرتے ہوئے ہمارے اندر خوز و پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے اس لئے بند آخیر جو ہے نے ان نسما کی تھوڑی بہت جو ہے توضیحات لکھنے کی کوشش کی ہے وہاں توحیق رب اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان انصما کے صحیح معاشت ادا کریں اور اس معاشت کے نظر میں اللہ تعالیٰ کے صحیح محبت اور بندگی کے ہمیں تو عطا توحیع امین ربر